ضلمین سکم مظاہرین بال قبر کا ایفرار پی نحاصرہ دا فشکت سوا قطعا بھی اکی بے ذکر کئی اتن سوا شکت نمی گئی ایفرار ام سوا نللس فشل انزلیم باقامات کی نور روڑی بینبالا امشیمہ ابن عمر صفان از روان امد عبداللہ عمر نصرہ آخی زم بیدی معنی اولاست آگا از عارض رجل نیوسری وطمحی صلی اللہ علیہ وسلم لگست جی رجل اور تو کیسے ہے تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن نجوا راستے میں اللہ عزیز تنبیہ رسلنا کو اذن نجواہ نجواہ نہ بلا طالب علم دوبارہ اذن نجواہ بین اللہ و بین العباد درست جواب پائے ور گئے نمازوں خاصہ ہے نجوی خاصہ موضع چاہ رہے جو اللہ لا اول عبد داعی منا مومن کی اور کمرات نجوان متفق تھی جواب کو نجوہ بین الرحبت او بین اللہ کو انکرش اشارتی ہے کہ ہاں نجوہ چلی صلاحوی جگہ دا نجوہ دا سلاحوی اگر فقار لا خیر کی کسیری من نجوہ اگر من عمر بسلطہ دینا لگا نجوہ چکم دا, دا صلاحیت دا سلاحوی اگر مدر راکتا جگہ دا, را دا, دا, را دا نجوہ بین اللہ و بین الرحبت جملیت دینا دا ظاہر دار دا دا. دا چاہاں افلاق فارد آخر تھی مذکورن نجوہ خاصا وارثانہ میں خاصہ کی جناب جواب ہے ان اللہ و رحمتہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماویں نے بھیجے سلام اور وارثانہ اللہ یذنی المؤمنین پیدا والے ہی کہیں پھو اللہ بن جی کہ مومن فزادہ اور زکامت بنانے پیدا والے ہی کہیں پھو ہی مجللا فرمایا نے پر جانب قال فنو جواب یہ تو نے کہ ظاہری محابل محال اللہ دی وجو وجو تازی کر کے دار مکسا بہادر تو کے نور مکسا بہادر صاحب زیلانی ماری گرے شانی بدون بیان کیفیات تازے خبریں ہیں ابا جی ڈاک نہ کر دئی ذکافت نہ ذکا حفظ نہ دا داہو شیخ کا اصل کنے مروی کی نا صندوق راہون کی فزار بانے تو فرض خپل ستر دہ فادات اندے وہ نہ و یذارنی کنی ہو کی مہے اللہ تبارک و تعالی اپر خاص تعافت او تحفظ او عنایت او مہربانی و یسره فتقال رب قل اعطحفظ کے و رحمت کے و لک ہوا سے خارزۃ القہارے کہ پھر دنیا والا پھر ما اللہو کی ماں پاک تعالی نے فرمایا دنیا کی دنیا کی میں چاتا کھانا کرنے وے رزق تھا تمہاری گوندن واسط مارمی یادہ چکم سنو دبان تنہ ساتھ شے بے روح بے دلہ قل وہ درس گنچی مافی کئی پیچھے یہر بھی کرنا مافی کرسڑی کم طلاولا علامہ مسعود اللہ بن دوریہ دان داں داں نے کم banda کم بناونے کے علامہ مسعود کا زویے جو خال میں مسعود کر رہی سطر کا ہے دنیا کی مار مار ہم کڑے وسم دعا کر نام دار رحمت دنیا ما پردہ نہ ہو سے دنیا کی مہرود تم نے خالق لے نبی شعر میں دے کہ دنیا کی بدایے نور اور طرح وسم دعا کر انا پھر خالق برنال کی رحمت بھی بہترین نقطۂ وقاف کی وجہ ہے یودا جیدی مراد درکم ذنوبی تا طاللو له بذنوبه لا عابدون دیجے ندنا سادیشی وید شورن پدیمانے وید وی پرواینا اور میں بھی نہیں جو وجدا تو, تو بارتن پرانام پرا داوانے ایم ما داوانے تبینی ذیگ ذبی شوبے ذسو اتمن لازم دی کمل لازم بنو مارو بزہ چدا حافظ دے نذر داوانی تنے سری جتھ فیروان لیکن دیم سباس 3 سال دی حافظ نور دی خدا دترا سادش وی پھ پرواہ با اسلام او فادہ میں شو سمجھے مہ دیو جنہ تبے دینی مستی دلابو تلاوی تو کرو کی نقطہ پ دے تم بہ پ تو کر کی صدا نامے سری نذر کی کر پے تنبیہ تو ذکر کہ نتا دا چھے دا باندے تینویں کی چیز ہو نیک کڑے ہما کفادار کڑے ہما او بچنگ نہ ہونے میں نام رکھے زجل ترارم دا دا وچ توں نیکی کر تے تنبیہ نے جنہ یعنی فزیمہ خالص کی رتیمے ذن قدر فنزہ سے داو کے دور گننے کو نہیں تھی بس بے دو ار کے معاملات اور حالت تمہیں ورسید لہذا جانتے ہیں مذیبانی کنتاں تا گمال ون کی جنت تبقبل اعمال العالم قطفار عالم ادے تو تمہیں رچت جنت چرانی محض محض بفضل اللہ دا فضل اللہ ترا جنتیان جنت ہے بابا حلل عدل مقام بفضل ہی لہ وسلم کا تالي لہاب تناظر ناذیری تناظر پڑھ رہے ہیں یہ کتاب کتاب الحسنات ہی اللہ نے منقم نصیب ہوئی۔ اور بیان تھا آ کتاب کا حسنات اور نام الحسنات و فیلاتمانی ثم من اوزي کتابه يميني يقرؤها ومكرؤ کتابيا سے منافقان دی اے اکول اللہ جہاں دو وہ اے باغ پریشتی گوئی کہوں کی ہاولائی اللہزین قذبو علی ربہم علی علیہ اللہ علیہ السلامین جنیا کی صریحا جہران کفر بازلات لکڑیو اللہ علیہ مقاہ حیرت کی امدارت کرتے ہیں ہاولائی اللہزین قذبو علی ربہم علیہ اللہ علیہ السلامین اگر جہران اتحاق کی دکافر صرف کرنے سلام سلام علیہ ذکر اور بیان میں حقوق اللہ بھائد مقاسہ اور دین بھائد کی ذکر کا حدیث نابد اللہ ابن عمر رضا رہو یعنی پس تا حدیث جیسے ساتھ میں راضے تھا ابو سیدی رضا رہو اور حدیث نابد اللہ عمر رضا رہو انشارت یہ طرح تاکہ کم ذنوب تی حق تا کر رہو بذنوبی ہزی نمرات اگا حب شاہ بین اللہ تاکہ کم معاقی داغ ظنوں تیچ بین ہو بین لاج تے کم بین العباد دین اعظم مقاصد ذرا ذکر کر جو دا مقاصد ال رضا داغ ظنوں تیچ بین ہو بین لاج نے کو کہ لاج تے رباغ لے ور کم حقوق العباد نے پائے مقاصد ذرا ذکر کر جو ذکر حدیث داغ نے مر پر ثروت نے ابو ثائر بن حماد کہ مقاصد نیت شرع تی داغ ذنوب مسکورا فرمایا تھا عبداللہ بن محمد نے کہ دین مراد داغ ظنوں دا لاج بینہو بین اللہ دینہ حقوق العباد کا مقابس ضروری دا, دا حاصل داخل عصا علم عصاة المؤمنین دنی رواتنم آروم شنا دا دارنگی بل رواتم تھی ورسا کی حدیث کی راضی چ عصاة المؤمنین با جانت دنی بے براؤزی دل حدیث کی راضی رکا حدیث شباعت کتاغ نیمان کی درشف نمجمعی دا حدیث سنا چیو حدیث تابو سید قدر نوہو دے لہم حدیث صد اللہ ابن مرد نوہو دے لہم حدی حساب المؤمنین سرولم حدیث تا بغررن کتاب العظم کے ذکر کل امتی معافن اللل مجاہرون عرمت و معافی کیجئے سواد مجاہرین سرولم اجمعید حادث سرولم معلوم شاہر عصاد المؤمنین علاق اسمین المؤمنین وقت اسمیدی یہ وہاں گا دی کہ معسیت دقبلے اللہ دقبلینی تغیید حقوق اللہ علامہ سید جاہل کے میرے لفظ کو اللہ نے تغیر فرمایا کہ لو سے ذمہ داری جاہ ماگاہ ما دار چلائی دا منسوخی دا رات کے لیے شفیح و فوک اللہ دے وقت اس میں نہیں ہوا دے چھ مذہور فی الدنیا کے ذریعے ہمارے چاہئے جہران کو دنیا کی خرار دکھلئی ہم کی دنیا کی مذہور کے ذریعے انہوں دا حدیث کا مذہور دارا چہتا ہم آپ چیئی صدق توانے کے فی الدنیا انہاں پھر رہا رکھائے انہوں مجھنے ہوں فیوتا کتاب احسان آجی ہی او کمچے غیر مذہور دیل آگل با صداور کبھلے چی لگا سمجھے نس دا حد قُلْمَتِمَا بَنْ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ جب اجھاہر قائمان لاتکین اللہ فاغیر سزاول تکی دیم عصاق لاغی نقصان پر حقوق اللہ کی راوز حقوق اللہ کی راوز محسد لتبار حقوق اللہ کی راوز, کی راوز کی دن یہ وہاں والی چی استغراب لاسانا پھر آگر از یاد ایک ساتھ لہا دن سیارت وراشی چاہاں مظالم دی عظرات مانی طالب ازیز اعظم تار کا چند حدیث سا سات منین بیزاد سے بات آغا دی باین دلالات ہیں اللہتما بھی انہوں اور کم چیز ثغرات نہیں ظرا نے مساعات بھی ماں میں حسنات سے یاد کی ظرا کو خدی شبرات ابو سیر فضیلہ روح کی وہ میز کن ترتین بے جان نواندار عمر رضی اللہ عنہ فائدہ تھا دا تفصیل مصطفیات دے دے دیا نور مشید اللہ تا دے سوا تو کفر اور شرک نور بناؤنا فا مشید دا اللہ کی دی اور کفر اور ان اللہ علیہ وسلم شرک بھی ویفرما دو نظار کا لیمی شاہ و دا تفصیل مصطفیات دے دیا حادیثنا دے وامل قاتل اور منافقون فیقورن جہاد وہاولائی اللذین قذبو انا ربیم انا رانت اللہ علیہ السفالمین مممممممممممممممممممممممم ظلمان ظلم کے مسلمان کو مسلمان بال اسلام تو کاغذ آدھا فریق دی مسلمان کو مسلمان امداد کی وَلَا عَلَىٰ اسِ مسلمان دو مسلمان امدادا وزیح حدیث تا بلکل مسلمانان معقبوس روان دی ذلم یا مسلمان خمزل مارے کافر فا کافر باہدورا لکھئی تکا مسلمان چی مسلمان باہد ظلم کی او مسلمان مسلمان معاولت نکی برکی دو مسلمان فا مقافر کی دو کافر معاولت کی ذا دی مسلمان دا ذا اسلام دو خد اسامی تنگا دا بلد آدھا فننسا باہدار خلق ب یو در یو یو بن در رسول اللہ حاجت چار <سؤال> ظلم جی مسروار <سؤال> میں ان ہمے جنارہ پیکار قلال رزگار نام تراو دا دا کو من سب سان کی مزونی داو تھر ایکا ظاہر دا نہ سچ تے فدا زرند لانا در ظالم تے نہ سچ سڑترے سر ہو ان قر مسلمات جے کر ظالم باقی نہیں طریقہ قدرت رکھتا ہے دار زادرا تاخذ او قوائد ہیں جن سے تو کے تاخذ ہو گئے میں نے کہا لازم نے جمع کو ونی ساتھ باز لا سے لاثی فلاثی ونی بارات فضیلت